اور اللہ نے تمہیں گھر دیے بسنی کو اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے کچھ گھر بنی جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں تمیری سفر کے دن اور منزلوں ہے پر ٹھہرنی کے دن اور ان کی اون اور ببری رونٹوں اور بالوں سے کچھ گرہستی خانگی ضروریات کا سامان اور برتنی کی چیزیں ایک وقت تک